یہ اللہ پاک مدن پن سورہ صفحا 173 سو پر امیر علیہسنت نے نقل کیا ہے عبدالباد اعلی سید سادات کے حوالے سے اس کی فضیلت یہ ہے اس درود کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے چودہ ہزار درود پڑھنے کا خواب ملتا ہے میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیجیے صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد ولا عدد کمال و کمال علی کو صل اللہ تعالی علی محمد ویٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدد چینل کے ناظرین آج شوالمکرم کی دو تاریخ ہو چکی ہے عید کا دوسرا دن ہے اللہ تباری ہمیں عید سعید کی حقیقی خوشیاں جن کے نماز روزے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے یقیناً ان کے لیے عید کا دن ہے آئیے حضرت سعیدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوف خدا سے معمور شکایت سنی چنانچہ عید کا دن ہے چند حضرات جو کہ صحابہ ہوں گے یا تابعین ہوں گے مکان عالی شان پر حاضری دیتے ہیں سیدنا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعلن ہو دروازہ بند کیے ہوئے ہیں اور چاروں قطار رو رہے ہیں لوگ حیران رہ گئے عرض کی یا امیر المین آج تو عید کا دن ہے خوشی منانے کا دن ہے خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا حاد یوم الداد یوم الو لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لئے آج عید کا دن ہے لیکن جس کے نماز اور روزہ رد کر دیے گئے اور منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے میں اس خوف سے رو رہا ہوں آہ انا آنادری آمین المقبلینا امین المتین مجھے نہیں معلوم میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں عمر یہ رو رو گئے بولے اب وبارا کے وسلم میٹھ میٹھے اس ٹائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن اس خوف سے رو رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں اللہ اکبر ان کی شان عظمت نشان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ارشاد فرمایا عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے ان کی رائے کے مطابق غالباً بائیس یا تیئیس آیات قرآن نازل ہوئی ہیں وہ ارف اعلی شان ہے مگر خوف خدا کا عالم دیکھیے یقیناً جو اللہ تعالی کو جس قدر جانتا ہے وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو عید کے دن رو رہے ہیں کہ نیکوں کی عید ہوتی ہے میں نہیں جانتا مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں تو حقیقتاً عید تو ان کی ہے جنہوں نے ماہر رمضان میں سارے روزے رکھے ظاہری و باتنی آداب کے ساتھ رکھے نماز تراوی ساری ادا کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی احتمام کیا کثرتیں تلاوت کی سعادت حاصل کی ان کے لیے عید کا دن یوں سمجھیے کہ مزدوری ملنے کا دن ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نے تو اس مبارک ماہ کا احترام ہی نہیں کیا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے اللہ اکبر امیر المینین خلیفت المسلمین شہن اولیاء مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں علماء نے لکھا رمضان کی آخری رات آتی تو اعلان کرواتے جس کی عبادات قبول ہو گئی ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور جو اس سے محروم رہا یعنی جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی ہم اس سے تعزیت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعلح کے بارے میں منقول ہے فرمایا کرتے جس کا خلاصہ ہے عبادت قبول ہونے والوں کے لیے مبارک ہو اے رد ہو جانے والو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کا اضافہ کرے حضرت کعب رضی اللہ تعل فرمایا کرتے جس نے اس عزم اور ارادے سے رمضان کے روزے رکھے کہ رمضان کے بعد رحمان ازم اجل کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اس عزم و ارادے کے ساتھ روزے رکھے کہ رمضان کے بعد رب تبارہ کا و تعالی کی نافرمانی کروں گا اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے وہ نادان جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں بعد میں ترک کر دیتے ہیں وہ نادان جو رمضان میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں پھر مڑا دیتے ہیں وہ نادان جو ماہر رمضان میں کثرت درود اذکار وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں بعد میں غافل ہو جاتے ہیں وہ نادان جو ماہر رمضان میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تلاوتیں کرتے ہیں مگر عید کا چاند نظر آتے ہی معذلہ پھر شیطان کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں صاحب کرام علی الدوان نیکیاں کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں رد نہ کر دی جائیں اور ہمارے پاس نیکی کے نون کا نکتہ بھی نہیں ہے اور بڑے ہم وہ عید منا رہے ہیں اور معذ اللہ رب تبارہ کا واطلہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر حضرت سیدمہ مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں عمل کے نا قبول ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے تو ہم میں سے کون جانتا ہے کہ ہمارے نماز روزے قبول ہوئے ہماری رمضان کی عبادات اگر ہم نے کی ہیں تو وہ قبول ہوئی اعتکاف اگر ہم نے کیا ہے تو قبول ہوا شب قدر میں عبادت کی قیام کیا وہ قبول ہوئی کس کو معلوم ہے حضرت سیدنا وحیب بن ورد رحمتہ اللہ تعالیٰ لینے عید کے روز کچھ لوگوں کو دیکھا ہنس رہے تھے پائے لگا رہے تھے فرمایا اگر ان کی عبادات کو قبول کر لیا گیا ہے تو یہ شکر گزاروں کا طریقہ نہیں کہ کیسے لگائیں اور اگر ان کی عبادات کو قبول نہیں کیا گیا تو یہ عمل خوف رکھنے والوں کا نہیں تو ماہ رمضان کی عبادات یا تو ہماری قبول رد کر دی گئیں اگر قبول ہوئی تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی فرما برداری اور شکر گزاری میں اضافہ کرنا چاہیے نہ کہ معذ اللہ جو شیطان ابھی ابھی آزاد ہوا اس کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گناہوں میں لگ جائیں نافرمانیوں میں لگ جائیں نماز قبا کرنا شروع کر دیں جماعت کرنا شروع کر دیں اور اگر ہماری نماز اور روزے رمضان کی ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہیں وہ رد کر دی گئی تو پھر ہنسنا کیسا خوشیاں منانا کیسا اللہ اکبر حضرت سیدنا امام حسن بصری علی رحمت اللہ کبی آپ فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے زینا بنایا ہے یعنی سیڑھی بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے سبقت لے جائیں جنہوں نے سبقت حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گئے جو پیچھے رہ گئے وہ خائب و خاصر ہو گئے نامویاد ہو گئے تعجب اس شخص پر جس نے لہو لعم میں زندگی بسر کی اور ہنس رہا ہے آج نیکی کرنے والے کامیاب اور جھٹلانے والے خائب و خاصر ہیں آ ماہ رمضان کا حق ہم ادا نہ کر سکے کماں حق کہ اس کا ادب و احترام بجا نہ لا سکے اور روزے رکھ کر روزوں کے آداب جو ظاہری اور باطنی آداب علماء نے لکھے ہم اسے پورا نہ کر سکے تراوی اگر پڑھی بھی تو بے توجہی کے ساتھ غفلت کے ساتھ سستی کے ساتھ آه سارا ماہ رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا حضرت شیخ ابن رجب لکھتے ہیں اسلام میں سے بزرگوں میں سے ایک بزرگ عید کے دن بہت غمکین تھے رنجیدہ تھے لوگوں نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے مسرت کا دن ہے سرور کا دن ہے فرمایا تم سچ کہتے ہو میں ایک بندہ ہوں جسے اس کے مولا تعالی نے عمل کا حکم دیا میں نہیں جانتا یہ قبول بھی ہوا یا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ماہ رمضان اللہ نے عطا کیا اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا بندے نے عمل کیا مگر یہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ میرے مولا تعالی نے میرا یہ عمل قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا اللہ وقت میٹھے میٹھے اسلام بھائیو عید کی خوشیاں منانا حقیقی طور پر ان اللہ والوں کا حق تھا وہ تو غمزدہ ہیں پریشان ہیں رمضان کی جدائی انہیں کھائے جا رہی ہے اور پریشانے کے نہ جانے ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا اچھے عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ظاہری و باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے روزے رکھتے ہیں تلاوی پڑھتے ہیں شب قدر کی قدر کرتے ہیں ٹکاف کرتے ہیں خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں نیک عمل بجا لاتے ہیں اور پھر عید کے روز ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت رد نہ ہو جائیں اللہ اکبر ایک ہمیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور نافرمانیوں فرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی قدیثہ الربانی جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں علی رحمت اللہ الاکرم کہ شام دیکھیے کہ آپ شہن شاہ اولیا ہیں کیا فرماتے ہیں خلق گویت کے فردا روزے عیدست خوشی در روحے ہر مومن است درہ روزے کے با ایماں بمیرم میرادر ملک خود آ روز عید لوگ کہہ رہے ہیں کل عید کل عید سب خوش ہیں میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا اللہ اکبر امدا اکبر شان دیکھیے کہ اولیاء کے سردار ہیں اور توازن انکثار دیکھیے یہ در حقیقت ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کے معاملے میں غافل نہ ہونا ہر وقت ایمان کی حفاظت میں لگے رہنا کہ کہیں تمہاری غفلت تمہاری معاشیت تمہارے ایمان کی دولت کے چھن جانے کا سبب نہ بن جائے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اعلی حضرت علی رحمت رب عزت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تری شامل ہے یا غوث تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے ہم سے راضی ہو جائے جن بندوں کی ماہ رمضان کے صدقے میں بخش ہوئی مغفرت یافتگان میں ہم بھی شامل ہو جائیں ان جہنم سے چھٹکارہ پانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں ماہ رمضان میں اللہ کے کرم سے ہم نے نمازیں پڑھیں روزے رکھے جنہوں نے رکھے اور ایک تعداد مسلمانوں کی جو رکھتی ہے اور بہت سارے بیچارے محروم بھی رہتے ہیں تو اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے بہت سارے وہ رمضان میں نماز پڑھنے والے مسلمان عید کے دن شیطان کے آزاد ہوتے ہی ایسے وافل ہوتے ہیں کہ پھر بچارے مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے جمعے میں آتے ہیں یا پھر عید میں آتے ہیں بڑی عید بخیر آتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں استقامت عطا فرمائے کہ ہمیں استقامت مل جائے دیکھیے ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور ان کی کی بات ارض کی گئی کہ فرماریں کہ میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاؤں گا آپ کی استقامت کا معاملہ دیکھیے کہ آپ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور آپ کا معمول تھا جب بے وضو ہو جاتے تو ہاتھ و ہاتھ وضو کرتے اور دو رکعت نماز نفل پڑھتے پندرہ سال تک رات بھر میں آپ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور روزانہ نوافل پتہ کتنے پڑتے تھے ایک ہزار ہم سے وہ ماہ رمضان کے سلسلوں میں سنت قبلیہ کے فضائل عرض کیے گئے نماز تحجد اشراک چاشت اوابین کے فضائل ارض کیے گئے رمضان میں جماعت کی پابندی کرنے والوں کی عید کے دن اور عید کے بعد جماعتیں نکل جاتی ہیں بہت سارے بچاروں کی نمازیں تک قضا ہو جاتی ہیں استقفیل اللہ بہت سارے تحجد پڑھنے والے تحجد سے غافل ہو جاتے ہیں اشراک چاشت بھول جاتے ہیں ابا بن ترک کر دیتے ہیں احتکاف کی برکت سے سیکھا رمضان میں جذبہ بیدار ہوا عبادت کرنے کا ذوق و شوق بڑھا مگر عید آتے ہی شیطان نے بھلا دیا غفلت میں ڈال دیا ان اللہ والوں کو دیکھیے 40 سال استقامت دیکھیے عشا کے وضو سے فجر پڑتے ہیں اور ہم ماہر رمضان میں تلاوت کر کے ہم بس وہ اتنی خوشخہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر دوبارہ کہ بہت ہم نے نیکیاں لی دوبارہ قرآن اٹھاتے نہیں اور غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کی استقامت دیکھیے کہ پندرہ سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ نے ہر رات پورا قرآن پاک ختم کیا اللہ والے جو کام کرتے تھے استقامت کے ساتھ کرتے تھے اور ہمیں بس جو چڑھتا ہے رمضان گزرتے ہی عید کا چاند نظر آیا تو خریداری ہو رہی ہے عید کے دن دوست جو مل جاتے ہیں بیچارے ماڈرن دوست بے نمازی دوست حالانکہ دوست وہ ہوتا ہے جو نیکی کی طرف لے کر جائے دوست تو وہ ہوتا ہے جو رب سے ملائے دوست دوست وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف لے کے جائے دوست وہ ہے جو اولیاء سے ملائے دوست تو وہ ہے جو ماں باپ کا عدم سکھائے دوست تو وہ ہے کہ ہم بھولے ہمیں یاد کرائے دوست تو وہ ہے جو نیکی میں مدد کرے یہ کیسا دوست ہے کہ ہم داری رکھتے ہیں یہ چھیڑتا ہے مذاق کرتا ہے ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں باتیں بناتا ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے تلاوت کرنے سے روکتا ہے مدنی قافلے سے روکتا ہے ہفتہ وار اجتماع سے روکتا ہے یہ کیسا دوست ہے ہمیں قافل کرتا ہے یہ دوست نہیں یہ در حقیقت دشمن ہے بہرحال اللہ والوں کی استقامت دیکھیے کہ عبادت میں طاعت میں تلاوت میں ریاضت میں کیسی ان کو استقامت تھی چنانچہ بھارت شریعت میں حضرت سیدنا امام افخم امام العمہ امام اعظم ابو حنیفان اعمان بن ثابت علی رحمت اللہ الباسد ماہر رمضان میں اکسٹھ بار قرآن پار ختم کرتے کس طرح اکسٹھ بار ایک دن میں ایک رات میں ایک تراجی میں اور باسٹھواں قرآن کب ختم کرتے عید کے روز ہم عید کے روز وہ بہت سارے نادان اٹھانے دیکھ رہے ہوں گے اخبارات پڑھ رہے ہوں گے پتہ نہیں دوستوں میں کہتے لگا رہے ہوں گے غفلت میں پڑے ہوں گے اور اس اللہ کے ولی کو دیکھیے کہ عید کے روز پورا قرآن پر ختم کرتے ہیں آپ نے پینتالیس سال عشاء کے وزو سے فجر کی نماز ادا کی اور مراقا علا حضرت امام سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت الرحمن الرحمان فتح رضا شدہ خرید شدہ جلد چار سو چھتر لکھتے ہیں امام العما سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے تیس سال کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا یہ استقامت ہم نے ترابی پڑھ لی اب قرآن کون اٹھائے اب قرآن کون پڑھے اللہ اکبر استقامت کیسی تیس سال ہر رات ایک رکعت میں پورا قرآن حافظ قرآن تھے ہمارے امام اعظم اور بہت سارے بچارے نادان مسلمانوں کو تو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اللہ پڑھنا نصیب فرمائے اور سنیے تاکہ ہمیں اللہ تبارک کو تعالی ان اولیا کے صدقے میں استقامت نصیب فرمائے حضرت سیدنا امام احمد سلیمان بن مہران علی ہی رحمت الرحمان انہوں نے بیس سال تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی بیس سال اور ہمارا حال یہ ہے کہ چند دن نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو پھر غفلت ہو جاتی ہے حالانکہ جو خوش نصیب صرف چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر لے اس کے لیے جہنم سے اور نفاق سے آزادی کی بشارت ہے صرف چالیس دن, صرف چالیس دن یہ ترمیم شریف کا حدیث کا خلاصہ میں نے ارض کیا جنت میں لے جانے والے اعمال جو دعوت اسلامی کے اشاتی دارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے اس میں حدیث سے پاک نقل کی تھی صرف چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ اگر با جماعت نماز پڑھنے میں کوئی مسلمان کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے دو آزادیاں جہنم سے آزادی اور نفاق سے منافق سے آزادی اور ہم سے نہیں پڑھی جاتی اس اللہ والے کو دیکھی کہ بیس سال تکبیر ارا کے ساتھ نماز پڑھی حضرت سیدنا ابو بکر عیاش کوفی علیہ رحمۃ اللہ قوی تیس سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے کیسی استقامت اللہ اکبر ستر سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ ساری رات جاگتے اور نوافل پڑھتے تھے دن کو روزہ رکھتے تھے حضرت سیدنا ثابت بن اسلم بنانی علی رحمت اللہ الغنیم پچاس سال تک آپ نے نماز تحجد پر استقامت پائی پچاس سال زندگی کے ایسے گزارے کہ اس میں آپ نے کبھی بھی نماز تحجد قدا نہیں کی اور یہاں رمضان میں بہت سارے پڑھنے والے ہاں اب بیچارے غافل ہو جائیں گے ہمت کیجیے نماز تحجد کے فضائل پچھلے سلسلے میں ارض کیا گیا تھا کہ تحجد کی نماز پڑھنے والے بروز قیامت بغیر حساب کتاب کے داخلے جنت کر دیا جائیں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے تو پتا تجھے سہیجا اذکا عماد ہوا پتا تجھے سہی کا دمی حضرت سیدنا ابو بکر بن محمد انصاری علی رحمت اللہ الباری آپ کی استقامت دیکھیے کہ چالیس سال آپ نے اپنی زندگی کے ایسے گزارے کہ رات میں بستر پر لیٹے نہیں رات نوافل میں گزاری اتنا طویل سجدہ یہ اللہ کے ولی کرتے تھے کہ پیشانی اور ناگ پر سجدوں کا نمایاں نشان پڑ گیا تھا سید الطاب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی استقامت دیکھیے اللہ اکبر چالیس سال تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑی کس شان کے ساتھ کہ مسجد میں آزان ہوئی تو آپ مسجد میں تھے چالیس سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آزان ہوتی نماز کے لیے آ مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو ہدایت فرمائے وہ تو غافل ہیں نماز پڑھنے والے بھی گھڑی دیکھتے ہیں کبھی تو دس منٹ باقی ہیں ابھی تو پانچ منٹ باقی ہیں اب تو اتنے منٹ باقی ہیں اور جن کا گھر مسجد کے قریب ہے ملحق ہے اقامت کی آواز سننے کی جستجو میں رہتے ہیں کہ اقامت کی آواز نہیں آئی ابھی اور کبھی وہ نئی آواز ہے کی جماعتیں نکل جاتی اور سبحان اللہ اللہ والے کو دیکھیے کہ چالیس سال تک ہر نماز جماعت سے پڑی اس شان کے ساتھ جب اس نماز کی اذان ہوئی تو مسجد میں تھے اور پچاس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی حضرت سیدنا سائے بن عبد الرحمن علی رحمت الحنان انہوں نے چالیس سال تک مسلسل روزے رکھے گزارے کہ وہ روزے نہیں رکھے ہوں گے جن کی شریعت ممانت ہے حضرت سینا منصور بن معتمر کوفی علی رحمت اللہ القوی ان کی استقامت دیکھی آپ نے ساٹھ سال اپنی مبارک زندگی کے یوں گزارے کے دن کو روزہ رات کو قیام حضرت سینا محمد بن سیما علی رحمت اللہ تعالی چالیس سال تک تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نمازیں ادا کی حضرت سیدنا میں بن سعید کپتان علیہ رحمت اللہ منان نے بیس سال تک بلا ناغا ہر رات نماز تحجد میں پورا قرآن پا ختم فرمایا اللہ اکبر اور چالیس سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ ظہر کی نماز کے لیے زوال آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور ہم تو اذان کا انتظار کرتے ہیں اذان کا کیا ٹائم کا ابھی اتنے منٹ باقی اتنے منٹ باقی اور پھر بھاگ بھاگ کے جا کے وضو کرتے ہیں ماض اللہ گیلے گیلے پیر لے کر وضو کے سطرے ٹپکتے ہوئے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں آزائے وضو کو پہلے خشک کرنا چاہیے پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے یہاں تک کہ پیر بھی خشک کر لیں کہ وضو کے قطرے مسجد میں ٹپکانا درست نہیں ہے تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اپنے محبوب کا خواب میں جلوہ دکھا دے ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے تاکہ ہمیں حقیقی عید نصیب ہو جائے اللہ میں نیک بنا دے عبادت گزار بنا دے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اس میں اخلاص عطا فرمائے پھر استقامت عطا فرما اللہ میں نیک بنائے نیک بننے کے لیے امیر علسنت نے مدانی انعامات عطا فرمائے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کے مرض سے شفا پانے کی دوا ہے فرماتے ہیں کہ جو کوئی اخلاص کے ساتھ ان پر یعنی مدانی انعامات پر عمل کرے گا مجھے اپنے رب از اجل سے حسن زن ہیں وہ اسے یعنی مدانی انعامات پر عمل کرنے والے کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما دے گا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مجھے مدانی انعامات سے پیار ہے اگر آپ نے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر بسمیم میں قلب ان مدنی انعامات کو قبول کر کے عمل شروع کر دیا جیتے جی بہت جلد ان شاء اللہ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا باطن کی صفائی ہوگی خوف خدا اس کے مستعفی کے سوتے آپ کے قلب سے پھوٹیں گے انشاءاللہ شاء آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام حیرت انگیز حد تک بڑھ جائے گا لہذا شیطان سستی دلائے طرح طرح کے ہیلے بہانے سجائے دل نہ لگ پائے ہمت مت ہاریے انشاءاللہ اللہ دل بھی لگ ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین مدنی انعامات کو قبول فرما لیجیے انشاءاللہ عید ہو جائے گی جی ہاں سنیے جو روزانہ فکر مدینہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فکر مدینہ کے یہ بھی سن لیجیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر آخرت کرنے کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کو فکر مدینہ کہتے ہیں تو مدنی انعامات کا رسالہ سامنے رکھ کر بارہ منٹ اس پر غور کریں کہ ان مدنی انعامات پر آج میں نے عمل کیا کہ نہیں کیا مدنی بہار کسی اسلامی بھائی نے لکھ کر دی تھی امیر علیہ سنت نے سے فیضان سنت کے باب فیضان رمضان میں نقل فرمایا اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے الحمد اللہ مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے روزانہ فکر مدینہ کرنا میرا معمول ہے دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ آشیقان رسول کے ہمراہ بلوچستان کے سفر پر تھا اسی دوران مجھ گناہ پر کرم ہوا سویا قسمت جاگ گئی آکا خواب میں تشریف لے آئی جلوں میں گم تھا لبھائے امبار کا کو جمبی چوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو مدنی قافلے میں روزانہ فکرے مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ تیری جب ہوگی آقا تیری جب کے دید, دی دید ہوگی آری جب کے دید ہوگی جب میری میں کمانا میرے خواب میں کم مدنی مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے, مدنی مدین والے مٹھے مٹے اس کام مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے عید کا دن ہمارے لیے یوم عید ثابت نہ ہو اب گناہ کریں گے عید کے روز تو یوم وعید ثابت ہوگا نمازیں ترک کریں گے تو پھر کیا عید ہے عید کے روز بدنگاہی کرتے رہیں گے تو کیا عید ہے ماض اللہ فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں گے تانک جھانک کرتے رہیں گے تو کیا عید ہے گناہ کر کے کیا عید ہوگی ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو یہ کیا عید ہے تو اپنی عید کو نیکیوں کے ساتھ مزین کیجیے جبھی عید ہے تو اس کی جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے آمین بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم